یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر انسان کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کے سارے مسائل اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں مختلف چیزوں کی وجہ سے پیسوں کی کمی کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ عہدے نہ ملنے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مال و جائیداد کی کمی کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں لیکن مومن اہل ایمان سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کو ان کی معصیتیں ان کے گناہ ان کی نافرمانیاں بہت بڑی نظر آتی ہیں یہ فرق بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کے گناہ اگر مکھی کے برابر ہوں تو وہ ان کو پہاڑوں کے برابر نظر آتے ہیں اور اہل معصیت کے گناہ اگر پہاڑوں کے برابر ہوں تو ان کو مکھی کے برابر نظر آتے ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جب دلوں کے اوپر غفلت کی چادر تنی بھی ہوتی ہے تو ان کو بڑے بڑے گناہ چھوٹے لگتے ہیں معمولی لگتے ہیں اور بہت ہی بے پرواہی کے ساتھ اس بات کو اڑا دیتے ہیں کوئی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے یہ باتیں بالکل درست ہیں لیکن اس کا جو مطلب لیا گیا ہے یا اس سے جو سہارا لیا جا رہا ہے یا جس طرح گناہوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے جن کے دلوں میں اللہ جلشانہ ایمان عطا فرماتے ہیں ان کو چھوٹی گناہ بڑے لگتے ہیں کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ یہ معصیت کس ذات کی ہوئی ہے اس سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے کہ یہ گناہ اللہ جلشانہ کی معصیت ہوئی ہے تو جتنی بڑی ہستی ہے تو اتنا بڑا وہ قصور بڑا سمجھا جائے گا یہ ایک ایکت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ کہف کی کہ اللہ جل شاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وس برنف سکما جڑون رب بلغداتی کہ اے حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں وج ہُاین کان اور یہ جو صبح و شام ان کا بیٹھنا ہے اللہ تعالی کے پاس یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ سے ان کو تعلق ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ بیٹھتے ہیں ولا ادو آئینہ کان ان سے کبھی بھی نگاہیں مت پھیریے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آئےتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے کہا جا رہا ہے تو نکلے تو مسجد کے کونے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اور کہا بعض روایات کے اندر ان کا حلیہ بھی آتا ہے کہ وہ پراگندا بال اور ان کے کپڑے بھی پرانے یعنی غربہ صحابت غریب صحابت تو آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ جل شانح کے لیے کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ پھر مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم تافر ہے مجھے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھو تو یہ چیز کیا ہے جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے یہ کس طبقے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ جل شان کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اس میں بڑی چیز کیا ہے اس میں بڑی چیز اصل میں یہ ہے کہ جب لوگ جب انسان اللہ جانو کا نام زبان سے لیتا ہے زبان سے نام لیتے لیتے لیتے لیتے یہ نام اس کے دل میں اتر جاتا ہے کہتے ہیں تکرر تقرر تقررہ القلب تکرر کہتے ہیں زبان سے تکرار کرنے کو اور تقرر قاف کے ساتھ عربی میں کہتے ہیں دل کے اندر جاگزی ہو جانے کو دل کے اندر اتر جانے کو کہ جب کسی چیز اسی نام کی مالہ زبان سے بھی جپی جائے اور زبان سے بھی اس کا بار بار نام لیا جائے تو اس چیز کی حقیقت دل کے اندر اتر جاتی ہے اور ایسی اتر جاتی ہے کہ اس کے مظاہر آپ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کتنے ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کتنے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو کنڈکٹرز کسی ایک شہر کا نام بار بار لیتے ہیں سواریاں بٹھانے کے لیے کبھی یہ جب بیمار ہو کے ہسپتالوں میں آتے ہیں اور ان کے اندر نیم بدھوشی کیفیت ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں یہ انہی شہروں کے نام لے رہے ہوتے ہیں جیسے اڈے کے اوپر یہ سواری بٹھا رہے ہیں حالانکہ اب یہ ہسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے لیکن چونکہ اس نے اس نام کو اتنا لیا ہے اتنا لیا ہے اتنا لیا ہے اتنا لیا جس طرح آپ نے اڈوں کے اوپر کنڈکٹر دیکھے ہوں گے نا وہ کس کسرت کے ساتھ نام لیتے ہیں کسی جس شہر کی وہ سواری بٹھا رہے ہوتے ہیں تو جب کبھی ان کے اوپر بیماری کی وجہ سے مدھوشی تاری ہوتی ہے تو وہ بیماری کے اندر بھی اسی شہر کا نام لیتے ہیں اچھا ایک اور تجربہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس چیز کا نام انسان جاگتے ہوئے کسرت کے ساتھ لے بساو کا خواب کے اندر بھی پھر اس کا نام لیتا ہے اور اسی اسی کو پکارتا ہے جس کو بہت زیادہ پکارا ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے تھے ان کو جب بیماری بخار آتا تھا تو ان کو ان کی نانی نے پالا تھا زیادہ ان کے پاس رہے تھے بچپن میں ان کو بہت پکارا تھا آخری عمر کے اندر بھی والد صاحب کو ہم دیکھتے تھے کہ جب بیماری میں نیم بدھوشی کسی کیفیت ہوتی تھی تو اپنی نانی کو پکارا کرتے تھے ان کا نام لیا کرتے تھے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زبان سے لیے گئے نام دل کے اندر اتر جاتے ہیں اور مدتوں رہتے ہیں پر خدا جو نانی نے والد صاحب کے جو انتقال ہوا تو ان کی 63 سال عمر تھی یہ انہوں نے نانی کو جو پکارا ہوگا کوئی پانچ چھ سات آٹھ سال کی عمر ہو تو پچاس سال بعد بھی انسان بھولتا نہیں حالانکہ خود بچوں والا ہو جائے نواسوں پوتوں والا ہو جائے لیکن اس کو وہ چیز یاد تو اللہ جل شاہ کا یہ تو نام ہے انسانوں کے نام لینے کا اور جگہوں کے نام لینے کے یہ اثرات ہیں تو جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہوں گے بیٹھ کر اس کا کیا اثر ان کے دل کے اوپر مرتب ہوتا ہوگا اور اس کی کیا کیفیات پیدا ہوتی ہوں گی یہ میں نے آج اسی حوالے سے میں قرآن پاک کو دیکھ رہا تھا تو تقریباً کوئی یہ گیارہ بارہ آیتیں ایسی ارتجالن دیکھتے دیکھتے سامنے آئیں جس کے اندر خاص طور پر اللہ جل شاہ نے تاکید فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرے اللہ کا ذکر کیا کرے اللہ کو یاد کیا کرے یہ مسائل کا حل انسان کیسے حل کہ دنیا میں جتنے جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں جتنے گناہ ہوتے ہیں جتنی معصیتیں ہوتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے ہوتی ہے جب لوگوں کو اللہ یاد ہوتا ہے اپنی عظمت سمیت تب انسان کے بڑے وے قدم رک جاتے ہیں انسان کی زبان پر آئی ہوئی باتیں ٹھہر جاتی ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شدید غصے کے اندر ہوتے ہیں اور ایک, ایک بھرپور ریكشن ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے اس غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے عربوں کے اندر پتہ نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں عربوں کے اندر جب ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے یا دو بندوں کی لڑائی ہو جائے تو تیسرا بندہ جو وہاں آتا ہے وہ ایک دم زور سے کہتا ہے کہ صلی علی الحبیب حضور پہ درود بھیجو تو وہ صلی علی الحبیب کے جواب میں بندہ لازمن کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اتنا کہنے سے تجربہ یہ ہے كہ لوگوں كا غصہ ختم ہو جاتا ہے عام طور آپ کبھی بھی کہیں دیکھیں ان کے دو بندوں کی لڑائی ہے تو تیسرا بندہ درمیان میں آ کے دونوں سے کہے گا کہ درود پڑھو کیونکہ اس میں بھی اللہ کا نام بھی ہے اس کے اس کے حبیب کا نام بھی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ انسان کا تھم جاتا ہے اسی طرح بہت سے موقع ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر کہ جہاں اللہ کا خوف روک دیتا ہے اللہ کا اللہ کا خیال روک دیتا ہے انسان کو بہت سارے ایسے کاموں سے کہ اگر اس وقت میں اس کو اللہ کا خیال نہ آئے تو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ جو ذکر کا کہ فضائل آئے اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانح کا یہ خیال اور اللہ تعالیٰ کا یہ دھیان انسان کو مستقل نصیب ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے اس کو رہتا ہے سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی چلتے ہوئے بھی پھرتے ہوئے بھی اور اپنا کام کرتے ہوئے بھی دکان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی سودا بیچتے ہوئے بھی دفتروں کے کام کرتے ہوئے بھی ہر قسم کے کام کرتے ہوئے انسان کو اللہ جلّہ شاہ کا خوف مستر رہتا ہے اور ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا بھی ہوگا کہ وہ چاہے جس منصب پر بھی ہوں جس کام کے اندر بھی ہوں جن چیزوں کے اندر بھی ہوں وہ ہر وقت ایسے لگتا ہے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کی بڑی اچھی عادت دیکھی ہے بڑے بڑے افسروں کو یعنی فوج کے بھی بڑے جرنیلوں کو بعض کو میں نے دیکھا ہے سول سیکٹری لیول کے اور کمشنر لیول کے دوستوں کو بعض افسروں کو دیکھا ہے کہ ان کی بعض آتے مجھے بڑی تعجب بھی ہوتا ہے کہ ان پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر سطح پر اللہ کو یاد رکھ سکتا ہے کہ وہ با رہتے ہیں اور بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی دفتروں کے اندر اپنی کرسی کی نشست قبلہ رخ رکھتے ہیں وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر اپنے دفتروں کے اندر بیٹھتے ہیں حالانکہ بڑے بڑے منصبوں پر ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا ہر وقت استحال رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانوں کی نگاہوں کے اندر اور یہ کتنا ضروری ہے اور زبان پر اللہ کا ذکر جیسے ہی موقع ملتا ہے زبان پر اللہ کا ذکر جاری جب موقع ملتا ہے زبان پر اللہ کی یاد جاری اس سے یہ وہ مسلمان ہے جس کی 24 گھنٹے کی زندگی دین بنتی ہے کیونکہ ہر وقت اللہ کے دھیان ہے اس کو ہر آن ہر گھڑی اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے اچھا یہ ہم چاہتے تو ہم سارے ہیں یہ کہ اس طرح ہو جائے ہمیں ایسا حاصل حقیقت یہ ہے آپ دیکھیں کہ انسان کتنا عجیب ہے کہ اگر اس کو اللہ کو یاد کرنے کی اللہ کا دھیان رکھنے کی مشق ہو جائے تو وہ دفتروں اور بازاروں میں بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور جب یہ مشق نہ ہو تو پوری نماز میں بھی بعض اوقات اللہ کا دھیان نہیں آتا نماز پوری ہو جاتی ہے تقمیر تحریمہ امام کے پیچھے پیچھے جو جو امام کر رہا ہے مقتدی کر رہا ہے کرتے کرتے کرتے سلام بھی پھیر دیا کبھی انسان غور کرے بہت دفعہ محسوس کریں گے کہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں آتا کیونکہ وہ ایک عادت سی ہے وہ اس کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے وہ یاد ہے زبانی یا امام کے پیچھے ہیں تو ویسی خاموشی ہے تو وہ ایک پریکٹس ہے جو ہوتی رہتی ہے اور نماز گزر جاتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے دل اگر اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے تو دکان کے اندر بیٹھ کے بھی لگا ہوا ہوگا اور دفتر میں بھی لگا ہوا ہوگا اور اگر اللہ سے نہیں لگا ہوا تو مسجد کے اندر بھی نہیں لگا ہوا مسجد میں بیٹھا ہوگا بندہ عادت کے طور پر عادت اور عبادت کے درمیان یہ فرق کیا گیا ہے نا کہ عبادت کے اندر تو دل کی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے دیکھیں اللہ جل شاہو نے قرآن کی جو آیات اس میں سامنے ہیں ایک تو یہ کہا کہ مومنین کی ایک صفت یہ بیان کی کہ اللہ دین اید اللہ قیام و وہ لوگ جو اللہ جل شاہو کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی قیاما و قرعداً بیٹھ کر بھی وہ اللہ جنوب ہم اور اپنے پہلو کے بل بھی لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور وہ اتفق کرون فیقل قسماوات اول ارد اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ وہ اس زمین و آسمان کی تخلیق اور وجہ تخلیق اور اس کے مقاصد کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں سوچتے ہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا زمین و آسمان کو ہمیں ہمیں کیوں پیدا کیا زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا اس سوچ و بچار کے نتیجے کے اندر وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلق تہادا باطلا یا اللہ تو نہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں پیدا کیا ما خلق تہادا یہ بے فائدہ نہیں ہے کسی بھی سبحانک تمام تعریفیں اور پاکیاں تیرے لیے فقنا عذاب النار یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اپنی آخرت کے بارے میں اسی طرح ایک اور جگہ اللہ جل شاہ نے فرمایا ہے کہ یادین عام الفر اللہ وکرم کثیر و سب بکرتا وسیلہ اس آیت کے ذیل کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ باقی جتنی عبادات کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے ان عبادات کی کوئی نہ کوئی تحدید بھی کی ہے مثلا کہا ہے کہ نماز کا حکم دیا ہے تو نماز دن میں پانچ دفعہ ہے اور اس کے اوقات بھی متعین ہیں اگر روزے کا حکم دیا ہے تو اس کا مہینہ بھی متعین ہے تعداد بھی متعین ہے اگر حج کا حکم دیا ہے تو اس کی تعداد بھی متعین ہے کہ زندگی میں ایک بار ہے اور مہینے اور وقت بھی متعین ہے جگہ بھی متعین ہے کہاں پر حج ہوگا کہا کہ ایک عبادت صرف ایسی ہے کہ جس کی نہ تعداد متعین ہے نہ وقت متعین ہے نہ جگہ متعین ہے اور بس یہ کہا گیا ہے کہ کثرت سے کرو اور خوب کرو کہا کہ وہ ذکر اللہ ہے اور اس آیت اس آیت کو پھر پڑھا ابن عباس نے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ائی رضرحمن اللہ ذکراً کثیرہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو وہ سب بکرتم و اشیاء بھی قرآن کے اندر آتا ہے کہ صبح و شام کے اوقات کے اندر خاص طور پر اللہ جل شانو کا ذکر کرو ایک اور جا اللہ جل شاہ یہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کہ ان لوگوں کے اوپر جب شیطان غالب ہوا شیطان کو جب غلبہ حاصل ہوا تو اس نے کیا کیا شیطان کے غلبے کی نشانی کیا ہوئی فنصام ذکر اللہ ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا اللہ کی یاد بھلا دی اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ان کو مکمل بے پرواہ کر دیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولا کا حزب الشیطان اور ایسے لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں یہ شیطان کا ٹولہ ہے کیونکہ انسان کے دل کے اندر دل کی دل ایسی چیز ہے انسان کا یہ قلب ہے کہ یہ خالی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خالی ہے تو دو میں سے کسی ایک چیز سے یہ ضرور بھرا ہوا ہوگا یا تو یہ اللہ کی یاد اس میں ہوتی ہے جتنی جتنی اللہ کی یاد سے یہ خالی ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس کے اوپر شیطان اور نفس کے تقاضے اس پہ غالب آتے جاتے ہیں وہ دوسری چیز یعنی یہ ویکیوم خالی نہیں رہتا کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ضرور ہوتی ہے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دل کو کسی طریقے سے بھی غافل کر دیں آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہوگی کہ جب شیطان انسان کے دل کے قریب کہتے ہیں شیطان کی سونڈ ہے اور اس کی ایک نوک ہے سوئی کی طرح کی کہ انسان کے دل کے قریب اس کو رکھتا ہے اور اس موقع کی تلاش کے اندر ہوتا ہے کہ کیسے موقع ملے تو میں اپنی یہ سوئی اپنے سونڈ کی یہ سوئی اس کے دل کے اندر انجیکٹ کر دوں تو کہتے ہیں جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے کہ آدمی اللہ سے غافل پاتا ہے اس کو اللہ کی یاد سے تو فوراً یہ اس سوئی کو اس کے دل کے اندر داخل کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ذریعہ ہوتا ہے شیطان کا انسان کے دل کے اندر وساوس پیدا کرنے کا اب وسوسے پیدا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ وسوسوں سے کتنے پریشان ہوتے ہیں آتے ہیں کہ ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے کبھی یہ خیال آتا ہے کبھی یہ خیال آتا ہے اور یقین جانئے کہ اتنے یہ پریشان کن وسوسے ہوتے ہیں بعض میرے پاس کثرت کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے وساوت سے اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات کے کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں اتنے ہمیں برے برے خیالات ہمارے دل کے اندر آتے ہیں پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اللہ جانوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں اب یہ کیا ہوتا ہے یہ شیطان کی وہ جو سوئی اس نے دل میں ڈال دی ہے یہ اس کے نتائج و اثرات ہیں اور اس سے اس سے بچنا اور اس سے اس سے اپنے آپ کو ایک طرح سے بچانا یہ واقعی بڑا مجاہدے کا کام ہوتا ہے اور سوائے ذکر اللہ کے آپ بتائیں کیا صورت ہو سکتی ہے کہ انسان کہے کہ میرے دل سے پر سے شیطان کا یہ سایہ ہٹ جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب شیطان غالب ہوگا تو انصاحم ذکر اللہ اللہ کا یاد بھلا دے گا ان کو اسی طرح ایک جگہ اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ ان نما یورید الشیفان فلخم ریولمئی سر کہ جب شیطان انس... دو کام بتائے ان... یہ جو آپ کو معاشرے میں اختلاف نظر آتا ہے لوگوں کے درمیان آپس میں تعلقات کی خرابی نظر آتی ہے یا گھروں کے اندر خرابی نظر آتی ہے یا کسی قسم کا بھی اختلاف اور انتشار جو نظر آتا ہے اس کی بڑی عجیب وجہ اس قرآن کے اندر بتائی ہے کہ جب شیطان یہ ظاہر بات اختلاف تو شیطان کی طرف سے اور شیطان اس کی کوشش کرتا ہے احادیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے چھوٹی ضروریت کا اپنے چیلوں چانٹوں کا اپنے جس کو اردو کے اندر شیطان کے بچوں کو شتنگڑا کہتے ہیں جیسے کہ بلی کے بچے کو بلنگڑا کہتے ہیں تو یہ اپنے ان شتنگڑوں کو شیطان بھیجتا ہے پوری دنیا میں ان کی تشکیلات کرتا ہے بھیجتا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کو گمراہ کرو بہکاؤ تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں شام کو رات کو یہ لوگ پھر دوبارہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں شیطان کے ہیڈ کوارٹر میں پانی کے اوپر وہ جگہ ہے کہیں دنیا کے اندر کسی سمندر کے اندر تو کہا کہ وہاں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو شیطان پوچھتا ہے ہاں بھی سنا آج کی کارگزاری کیا ہے سارا دن کیا, کیا تو سارے بتاتے ہیں میں نے ایک سے چوری کروائی میں نے ایک دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کام کیا میں نے ایک کو اس طرح بس ڈالا ایک کو میں نے نماز سے روکا ایک کو میں نے صدقے سے روکا کسی کو اس کام سے روکا اس کام سے روکا تو ایک شیت کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دی تو شیطان اس کو گلے سے لگاتا ہے کہتا ہے اصل کام تم نے کیا یہ تم نے ایسا کام اس اختلاف کی وجہ سے تم نے ایک ایسا کام کیا اس کے اور اثرات اور نتائج اور دور تک جائیں گے یعنی یہ اختلاف اور انتشار اور آپس کے اندر بغض اور عداوت یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دو بندوں تک محدود نہیں ہے یا آگے دور تک اس کے اثرات اور اس کے نتائج جائیں گے اس پر وہ خوش ہوتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا ان باقیوں نے وقتی کام کی اور تم نے بڑا پکا اور, اور دائنی کام تم نے کیا ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کیسے عداوت ڈالتا ہے اِنَّمَا آ... کہاں گا... اِنَّمَا يُرِيدُ ان نما یوق ال... <بَالْبَغْضَى> کہ ان نما یورید ال شیتان جب شیطان تمہارے درمیان عداوت اور تمہارے دلوں کے درمیان بغض اور تمہارے لیے ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت اور آدم برداشت جب ڈالتا ہے تو مدد کس سے لیتا ہے فلخم ریولم جوئے اور شراب سے عداوت اور بغوا کی ایک بڑی جو کہ سبب جو بنتا ہے جوا اور شراب اور دو کام تو یہ ہے جو کرواتا ہے دو کام کرواتا ہے دو کاموں سے روکتا ہے دو کام نہیں کرنے دیتا اور دو کرنے دیتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے اداوت البغدہ دشمنی اور دلوں کے اندر بغض دلوں کی تنگی ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت تو جو دو کام کرواتا ہے جوئے کے اندر انسان کو لگاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جوئے خانوں کے اندر بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں اور یہ باہر کے ملکوں کے اندر بھی ہوتے ہیں بڑے مہذب ممالک کے اندر بھی ہوتے ہیں جہاں پر بس با... چونکہ جوئے پر پابندی نہیں ہے وہاں پر تو جوہ خانے کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے کا گھر جہاں جھگڑا ہوتا ہے اور اسی طرح شراب خانوں کے اندر گل گپاڑا بھی ہوتا ہے چیزیں ہوتی تو کہا کہ جو دو کام کراتا ہے وہ خمر اور مئیسر جوا اور شراب وہ یسمان دکر اللہ و عنصل اور جن دو کاموں سے روکتا ہے ایک اللہ کے ذکر سے اور ایک نماز سے کہ نماز اور اللہ کے ذکر سے جو بندہ رک جائے اور جوئے اور شراب کے اندر پڑ جائے شیطان کا کام پورا ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس اب بھی اس انسان کو میں نے سراپا شر بنا دیے یہ جو کچھ بھی کر لے اللہ تعالیٰ سے فرماتے فہل ان تم منتھ تم رکتے رکو گیس سے یا نہیں رکو گے اسی طرح ایک آیت ہے کہ اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ رجالی تجارت کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو ان کی تجارت اور ان کی بے خرید و فروخت مطلب یہ کہ تاجر ہیں بازار میں بیٹھنے والے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں خرید و فروخت اور تجارت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مشغولیت بہت زیادہ ہوتی ہے ایک گاہک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے کسی سے بات ہو رہی ہے ڈیلر سے بات ہو رہی ہے سپلائر سے بات ہو رہی ہے عام طور پر تاجروں کو آپ جا کے دیکھیں جتنی اس کی تجارت بڑی ہوگی تو اس کی ذہنی مشغولیت بہت زیادہ ہوگی ایک وقت کے اندر چار چار فون اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ایک پر ایک بات ہو رہی ہے دوسرے پہ دوسری بات ہو رہی ہے کسی سے کیا ہو رہا ہے تو ظاہر بات دیکھنے کے اندر وہ بہت مشغول نظر آ رہا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ لیکن ایسے مرد بھی ہیں ایسے رجال بھی ہیں لا تلیہ تجارت الولا بے ان کہ جن کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو نہیں روکتی کس سے نہیں روکتی ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی یہ وہاں بیٹھے ہوئے بھی گویا اللہ شانو کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. حاجم امداد اللہ صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے بازار بزرگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان تاجر کو دیکھا بازار کے اندر باہر بیت اللہ کے اندر کہ ایک تاجر ہے کپڑا بیچ رہا ہے بازار کے اندر تو انہوں نے اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے انہوں نے اس کے دل کی طرف جب نگاہ کی تو وہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں گز تھا اور تھان ناپ رہا تھا لیکن اس کا دل بیت اللہ کے اندر تھا, تھا وہ باہر اور دکان میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ناپ رہا تھا کپڑے کو تو کہا جب اس کے دل پہ نگاہ کی کہ اس کی توجہ کس طرف ہے تو ہاتھ اس کے کپڑے کے اوپر تھے گز کے اوپر تھے تھان پر تھے اور دل اس کا بیت اللہ سے لگا ہوا تھا اللہ تعالی کے ساتھ تو کہتے ہیں میں پھر آیا مسجد بیت اللہ کے اندر اور میں نے طواف شروع کیا تو طواف میں ایک نوجوان نظر آیا تو میں نے اس کے دل پر نظر ڈالی تو اس کے دل کے اندر اس کی دکان تھی وہ پھر خانہ کعبہ کے گرد تھا رہا تھا اور سوچ اور اس کی توجہ اور اس کے دل کے اندر عظمت اور بڑائی اپنی دکان کی تھی جس کو وہ چھوڑ کے آیا وقت. تو کیا انہوں نے اس پر اپنے اپنے مریدوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ کی شان ہے کہ بازار میں بیٹھے ہوئے بندے کا دل بیت اللہ سے لگا ہوا ہو اور بیت اللہ کے گرد پھرتے بندے کا دل بازار میں لگا ہوا ہو اس سے کیا مطلب بتا اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ظاہری حالت کا اعتبار نہیں ہوتا لوگ کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اصل تو اعتبار قلب کا ہے کہ دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی لیے بہت سے بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ قلبی اعتبار سے مسجدوں کے اندر بیٹھے لوگوں سے افضل ہوتے کہ مسجد میں بیٹھنے والے کا بھی بیچارہ ہاتھ ہو گیا لیکن اپنے دل نہیں لا سکا اپنے ساتھ اور ایک بندہ بیٹھا وہاں پر لیکن اس کا دل مچل رہا ہے اور وہ اس طرف جانے کے لیے اور پورے طور اس کی طرف متوجہ ہے اسی طرح ایک ایکائے اور میں آپ کے سامنے پڑھ دوں کچھ اس میں اکٹھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فت قرونی اف ولا فرون تم میرا ذکر کرو فسکرونی مجھے یاد کرو از گرو کو میں تمہیں یاد کروں گا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل اللہ شانو فرماتے ہیں جب بندہ مجھے اکیلا بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں جیسے فسکرونی از گرو جب وہ مجمعے کے اندر بیٹھ کر جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں مجمے کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے میرا نام لیتا ہے تو میں اس مجمے سے بہتر مجمے کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں اس کا نام لیتا ہوں کہ میں فرشتوں کے مجمے میں کی بات کرتا فرشتوں کے بھی ایک مجلس جمی ہوتی ہے تو میں وہاں اس کا نام یہ میرا نام بندوں کے اندر بیٹھ کر لیتا ہے تو میں اس کا نام فرشتوں کے اندر بیٹھ کر لیتا ہوں تو یہ وہ فض قرونی ازکرکم اور پھر کہا کہا کہ اللہ جلشانوں کو یاد کرو وش فرون اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کچھ احادیث ہیں اسی حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت چونکہ اسی اسی وقت کا ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر کہ تم لوگ عصر کی ہی عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے کہ تم عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر مجھے یاد کر لو کتنا ساعتن. اچھ دیر. ساعت کہتے ہیں تھوڑی دیر تھوڑی دیر تم مجھے یاد کر لو اکفیک فیما بھائی نہ میں ان دونوں وقتوں کے درمیان یعنی فجر اور عصر کے درمیان جتنا وقت ہے اس پورے وقت کے اندر تمہاری کفالت کروں گا تمہاری ضروریات پوری کروں گا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے جو تمہاری ضروریات ہیں وہ میں پوری کروں گا تم اتنا کرو کہ تم فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ سنتے نہیں ہوتی تو فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد تصویر فاطمہ مسیلوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں جبھی ہم نے نماز پڑھی باقی نمازوں کے بعد تو سنتیں ہوتی ہیں تو سنتوں کے لیے مختصر دعا کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن فجر اور عصر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر تھوڑی دیر وہ پڑھی جاتی چونکہ مستورات کا بیان ہوتا ہے مستورات تشریف لاتی ہیں تو مجھے حادیثی کتابوں کے اندر دو مستورات کی بات رسول اللہ صلی اللہ سب سے دو خواتین کی بات نظر آئی میں ان کا میں ذکر کروں ایک تو امنیانی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابیاں آپ نے ان کا نام سنا بھا ان کی ان کا آپ کو پتا سب سے بڑا شرف اور فضل کیا ہے کہ جو معراج ہوا تھا وہ ان کے گھر سے ہوا تھا حضور ان کے گھر سے تشریف لے کر گئے تھے براخ کے اوپر امی کے گھر سے تو یہ گھر اب ان کا مکہ کرما میں آ گیا. اس میں آ گیا. بیت اللہ میں آ گیا. پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا جو وہاں ایک حرم میں ایک انجینئر ہیں چیف انجینئر حرم میں تیس پینتیس چالیس سال سے ہیں پاکستانی ان کو یہ چیزیں بہت زیادہ معلوم ہیں تو ترکوں نے جب تعمیر جو ترکی تعمیر ترکی برآمدہ کہلاتا ہے تو ترکوں نے امی کا گھر تو بیت اللہ میں جب آیا تو ایک خاص قسم کی ایک ستون ہے اور اس ستون کے یوں لمبائی میں اس کی ایک چھوٹی سی محراب بھی بنی ہوئی ہے اس ستون کی یہ نشانی ہے کہ یہ عین امہانی کے گھر میں اس جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے چونکہ وہ جگہ جب جب امانی کے گھر بیت اللہ میں آ رہا تھا تو پھر اس جگہ کو خاص طور پر جہاں حضور کا مسلح ہوتا تھا وہاں جا کے اکثر نماز پڑھا کرتے تھے ان کے گھر کے اندر اور یہیں سے آپ کو جبرائیل لے کر گئے تھے تو امی نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھے زیادہ ذکر از نہیں ہوتے صاحبہ تو سیدھی سیدھی بات کرتے تھے نا تو کہا مجھے زیادہ ذکر ازکار نہیں ہوتے مجھے کوئی مختصر سی چیز تلقین کر دیجیے تو حضور نے امی سے کہا کہ تم سو دفعہ سبحان اللہ پڑا کرو سو دفعہ یہ ایسا ہے سو دفعہ سبحان اللہ پڑھنا جیسے تم نے سو عربی غلام آزاد کر دیے پھر کہا کہ تم سو مرتبہ الحمد پڑھا کرو یہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے سو گھوڑے بما ساز و سامان کے اپنی زین اور اپنی چیزوں کے یہ تم نے گویا کے جہاد کے اندر دے دی اور تم سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو یہ ایسا ہے جیسے تم نے سو اونٹ عید قربان پہ قربان کیے اور اللہ نے سو کے سو اونٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا کئی ایسا ہے اور کہا کہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اس کا ثواب تو گویا کسی حساب کے اندر ہی نہیں ہے باقیوں کو تو پھر حساب بتایا نا کہ سو اونٹ ہیں سو البی غلام ہیں اور کیا ہیں سو گھوڑے ہیں کہا ہی لا الہ الا اللہ سو دفعہ پڑھو اس کا ثواب تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس سب کو بھر دے گا اتنا بڑا ثواب ہوگا کہ یہ کسی کاؤنٹ میں نہیں آ... کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہا اتنا بڑا یہ ثواب ہے تو امانی کو یہ تلقین فرمایا حضرت ابرافِ رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ تھی حضرت سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حضور سے یہی پوچھا انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا بات تلقین کیجیے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو اور دس مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھا کرو اور پھر کہا کہ جب تم دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ کے جواب کے اندر کہتے ہیں حاض علی یہ میرے لیے اس نے میرے لیے پڑا تم دس دفعہ سبحان اللہ پڑھو ہر دفعہ کے تمہارے سبحان اللہ کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں حاضہ علی یہ میرے لیے اور پھر کہا کہ تم دس دفعہ اللّہ لی پڑھو اللہ لی تو کہا کہ تم دس مرتبہ کہو ہر دفعہ اللہ جلشان ہو تمہارے اللہ مغفرلی کے جواب میں کہتے ہیں قدغفر تو لکی میں نے تجھے معاف کر دیا تم کہویا اللہ میری مغفرت فرما کہا تم جتنی دفعہ تم کہو گی ہر دفعہ تمہیں جواب اللہ کہیں گے میں نے تمہاری مغفرت کر دی یہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر آپ نے فرمایا دو آخری باتیں دو حدیثیں آپ کو آخری بتا کر بات ختم کرتا ہوں پھر ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ ذکر کی مجلس اسی خیال سے میرے خیال تھا کہ ہمارے الحمد للہ مسجد میں ہم تعلیم کا حلقہ بھی ہوتا ہے تجوید بھی ہوتی ہے ہر چیز پڑھائی جاتی ہے ایک ذکر نہیں ہوتا ہم اس کو شروع کرنا چاہیے تو آپ سے خیال آیا کہ اسی مجلس کے اندر بیان تو ویسے بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر بھی کریں گے ادھر تک مغرب بھی ہو جائے گی دو روایتیں اور آخر میں پیش کروں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبن کو یمن کی طرف بھیجا تھا اور ان کا یہ سفر یمن حدیثی کتابوں کے اندر آتا ہے بہت اس کی اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت دور تک گئے تھے اور ان کو یمن بھیجا تھا جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ ان کے ساتھ چلے اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے سفر کرنا تھا آپ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور پیدل چلتے چلتے آپ نے ان کو بہت ساری نصیحتیں فرمائیں اور وہ نصیحتیں حدیثی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اس کی باقی چیزوں کے بارے میں تو اس وقت اس کا وقت نہیں ہے ایک بات حل کہتے ہیں کہ جب میں چلتے چلتے آپ فرماتے رہے مجھے نصیحتیں کرتے رہے جب وہ جگہ آئی جہاں سے ہم دونوں نے جدا ہونا تھا جہاں سے آپ نے مدینہ شریف واپس آنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے یمن جانا تھا میں نے آخری بات پوچھی آپ سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے جاتے جاتے آخری نصیحت مطلب اب اس کے بعد جدائی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان دونوں کی پھر ملاقات نہیں ہوئی حضور نے ان کو کہا بھی تھا کہا کہ معاذ تم جب واپس آؤ گے تو شاید ہمیں نہیں پاؤ گے تو درو ملاقات نہیں ہوئی تو کہا کہ آخر کے اندر کہا کہ کوئی مجھے ایسا عمل بتائیے جو اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہا کہ ان تموت و کا رتب و من ذکر اللہ معاذ اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ جب تیری موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اللہ اللہ کرتا تو دنیا سے رخصت ہو اللہ کا نام لیتا تو دنیا سے رخصت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کو سب سے زیادہ پسند اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن بسر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یار رسول اللہ احکام شریعت بہت سارے ہیں مجھے کوئی ایک چیز بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور بنا لوں بس میں اس کو پکڑ لوں اور اس اس کو وہ مجھے کامیاب کر دے وہ چیز میں اس چیز کو ایسا اپنی عادت اور اپنا دستور بنا لوں آپ نے فرمایا کہ اللہ یزار السانو کا رتبن تک کہ تیری زبان ہر وقت اللہ جلشان کے نام سے تر رہے اللہ کا نام تیری زبان پہ جاری رہے اسی کو دیکھتے ہوئے حادیث کے اندر آیا کہ جنت کے اندر جنتی کو کسی بات پر حسرت اور افسوس نہیں ہوگا جنت افسوس کی جگہ ہی نہیں ہے صرف ایک افسوس جنتی کو ہوگا اور وہ اس وقت کے اوپر ہوگا ان گھڑیوں پر ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی کیوں اس پر افسوس ہوگا کہ جب وہ دیکھے گا کہ سب سے آسان عبادت تھی ہے. نماز میں بھی کچھ نہ کچھ تیاری ہے وضو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے حج میں بھی کچھ مشکل ہے روزے کے اندر بھی مجاہدہ ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے زبان ہلانی ہے صرف اور ہم ویسے بھی زبان ہلاتے رہتے لیکن وہ فضول باتوں میں غیبتوں میں چیزوں میں اس میں ہماری زبان ہلتی ہے تو یہ زبان سے اور وہ حیران ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے پر اتنا ثواب ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا ثواب ایک دفعہ الحمدللہ کہنے پر اتنا ثواب جب جنتی یہ دیکھے گا تو سوچے کہ کتنا وقت ایسا تھا جو میں نے ایسے گزار دیا بزرگوں کی واقعات کے اندر لکھا بھائی کتنے بزرگوں نے روٹی چبانا چھوڑ دی تھی اور اس کی بجائے وہ لکوڈ غذا لیتے تھے ستو پھانکتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ستو کیوں بھاگتے ہیں تو ان کا میں نے حساب لگایا کہ روٹی چبانے کے اندر اتنے منٹ لگتے ہیں تو اتنے منٹ میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں بہت دفعہ تو غذا تو میں کوئی کوئی سی بھی کھا سکتا ہوں اتنا اپنے وقت کو ذکر کے لیے قیمتی کیوں ان کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ ملتا کیا ہے اس کے اوپر ایک دفعہ زبان سے کہنے پر اللہ عطا کیا کرتے ہیں تو یہ جو یہ جو اس کے لیے اصل جو بات اس سے ہٹ کر جو جس کو میں کو بتاؤں اور اگر میں سمجھ میں آ تو ساری بات میں آ جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ جلشان کو یاد کرنا یاد رکھنا اپنے فارغ اوقات کے اندر زبان پر اللہ کا ذکر یہ ہمیں اس کی عام طور پہ توفیق کیوں نہیں ہوتی ہم فارغ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں فضول با... اچھا دیکھیں ہم نے غور کیا ہوگا گاڑی چلا رہے ہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو اس کام اس وقت میں تو اللہ کی یاد اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے اچھا مسجد آ رہے ہیں مسجد سے جا رہے ہیں ان اوقات اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ ذکر نہیں کیا ہوتا دل کی جو دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے یہ جو ہم مجلس کا ذکر کرتے ہیں مجلس کے اندر بیٹھ کر اور تھوڑی سی اونچی آواز کے اندر جس ہم ذکر کہتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ ذکر کر کر اس طریقے سے اللہ کا نام لے لے کر لے لے کر لے لے کر دل کو اللہ کی طرح دل کا رخ اللہ کی طرف ایسا کر دیا جائے کہ جب اس کو وقت اور فرصت ملے اس زبان کے اوپر قدرتن اللہ کا نام جاری ہو جائے پھر اس زبان پر نہیں جاری ہوتا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے آپ کو یہ بھی بالکل چند سال پہلے کی بات ہے میرے خیال ہے چار سال پہلے ہوئے ہمارے ایک بزرگ تھے میرے والد صاحب کے تو شاگرد بھی تھے لیکن میرے استادوں کی جگہ تھے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ان کا نام تھا مولانا یاحیہ مدنی صاحب کراچی کے اندر ان کا مشہور مدرسہ ماہد الخلیل کے نام سے تو عزت پر ابھی تین سال پہلے انتقال ہوا تقریباً میرا خیال ہے تو جب وہ بیمار ہوئے اور ان کو بیہوشی تاری ہو گئی تو ان کو اسپتال لے کر گئے اسپتال لے کر گئے تو جب اسپتال میں لے گئے تو ڈاکٹروں نے ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے جس طرح آتے ہیں فوراً ٹیسٹ کرنے کے لیے تو اس نے آ کے اسٹیتھسکوپ لگایا ان کو دل پہ اور جیسے ہی وہ لگایا تو ایک دم ڈاکٹر پیچھے ہٹا اور فوراً کمرے سے باہر نکلا اور تین چار ڈاکٹروں کو اور لے کر آیا اپنے ساتھ اب وہ اسٹیٹسکوپ ان کے دل پہ ہے اور کان والی چیز کبھی ایک ڈاکٹر لگاتا ہے کبھی دوسرا ڈاکٹر لگاتا ہے ڈاکٹر لگاتا ہے ان بیٹے ہیں, اور چار داماد ہیں چاروں آلے ہیں یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے سارے کے سارے اور مولانا کا شمار کراچی کی بڑی تاجر خاندان میں اپنے شاید نام سنو کو دہلی پنجابی سوداگران ایک مشہور برادری ہے کراچی کی بڑے تاجر خاندان سے ان کا تعلق ان کا باقی خاندان بڑے بڑے, بڑے بزنس مین ہیں سارے تو لوگ رشتہ کھڑے ہوئے تھے تو سب نے کہا ڈاکٹر سے کہ کی کیا ہے کہ اتنے ڈاکٹر آتے ہیں کوئی ایک لگاتا ہے کوئی دوسرا لگاتا ہے اسٹیٹسکوپ تو ڈاکٹر نے کچھ کہنے کی بجائے وہ جس نے پوچھا تو اس کے کان سے اسٹیٹ لگایا تو کہتے ہیں میرے کان سے لگایا دل سے لگا اور بے ہے اور ان کا دل اللہ اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے. کہتے ہیں حیران رہ گئے کہ بیہوشی کے عالم میں بھی ان کا دل اللہ کا ذکر زی... تو اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا تھا تیس چالیس سال پچاس سال اس قدر زیادہ لیا تھا کہ اب اب حواس نہیں تھے لیکن اور اسی بیہوشی میں دنیا سے رخصت ہوئے زبان تو بند تھی کیونکہ بے تھے لیکن دل اللہ اللہ کرتا دنیا سے چلا گیا وہ جو حضور نے فرمایا نہ کہ تیری زبان تر رہے تو زبان کا اثر پھر دل کے اندر بسا ہے یہ ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیا گیا ہو اپنی ہوش و حواس کے ساتھ زندگی کے ایک طویل عرصے تک یہ پندرہ بیس پچیس سال جس کو توفیق مل جائے اللہ کا ذکر کرنے کی اس کے دل کے اندر ہی یوں اترتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں مسجد میں کہیں پر بھی جب ذکر ہو تو آواز جو ہے وہ بس اتنی ہو کہ میری آواز سے آپ کی آواز اونچی نہ ہو اور اللہ جل شا